ہم بونا بچوں کے لیے سلاحی کہانیاں اور بہت کچھ محمد کری بہندی رہا ہے ڈبلو ڈبلو ڈبلو رہا ہے کام الحمدللہ للہ والصلاة والسلام على من لا نبي بعدا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ظلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا میا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ صدق اللہ علیہ وسلم یہ سورہ آراب کی آیت نمبر 149 ہے جس سے ہم نے آج کے درس کا آغاز کیا اور آپ حضرات سن چکے ایک قصہ چل رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کا اور ان کی قوم کا موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل قرآن سے جو ان کا تعارف ہمارے سامنے آتا ہے تو ایک غیر مستقل مزاج قوم پل پل میں بدلنے والی سینے یقین سے خالی متردد متحیر ایک جگہ پر ٹکنے والے نہیں بت پرست قوم کو دیکھا تو موس علیہ اسلام سے کہہ دیا ہمارے لیے بھی ایک بت بنا دو تاکہ ہم اس کی عبادت کیا کریں بہت کم شکر کرنے والے اور بہت زیادہ شکوہ کرنے والے نظر انتہائی سطحی وراسی مصیبت سے گھبرا جانے والے غلامی کے اثرات ان کے دل و دماغ پر بہت گہرے تھے ان سے عرصے دراز تک وہ چھٹکارا نہ پا سکے پھر جب وہ مصر میں رہے تو مصریوں کی صحبت کے بھی کچھ اثرات تھے ان پر جیسے مصری مشرق قوم تھے تو ان کے اندر بھی شرک کی طرف میلان پایا جاتا تھا سامری بنی اسرائیل کی نفسیات سے ان کے مزاج سے باخبر تھا کہا جاتا ہے بڑی عبرت کی بات ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تربیت اور پرورش کی فرعون نے اور سامری کی تربیت اور کفالت کی جبرائیل علیہ السلام نے اس لیے کہ ابھی دودھ پیتا بچہ تھا کہ اس کی ماں کا انتقال ہو گیا اور اللہ نے جبرائیل امین کو حکم دیا کہ اس کو زندہ رکھنا ہے تو اس کے خرد و نوش کا انتظام کیا جائے جس کی تربیت فرعون نے کی وہ اللہ کا نبی بنا خود بھی ہدایت پر اور دوسروں کی ہدایت کا ذریعہ اور جس کی تربیت سامری نے کی جس کی تربیت حیث عبرائیل امین نے کی وہ خود بھی گمراہ ہوا اور دوسروں کی گمراہی کا ذریعہ عربی میں دو شیر ہیں اِذَا الْمَرْءُ لَمْ يُخْلَقْ سَعِيدًا مِنَ الْأَزَلْ فَقَدْ خَابَ مَنْ رَبَّا وَخَابَ الْمُؤَمِّلْ فَمُوسَ الَّذِي رَبَّاهُ جِبْرِيلِ کَافِرْ مسلوی ربہ رباہ فر اون مرسل جو انسان ازل سے نیک وقت پیدا نہیں کیا گیا اس کی تربیت کرنے والا اور اس سے اچھی امیدیں رکھنے والا وہ ناکام ہی رہتا ہے دیکھو عبرت کی بات کہ وہ موسا جس کی تربیت وہ سامری جس کی تربیت جبرعیل نے کی وہ کافر بنا یہ جو عربی میں موسیٰ کا لفظ آیا تو اس لیے کہ سامری کا نام بھی موسا رکھا گیا وہ موسیٰ یعنی سامری جس کی تربیت جبرائیل نے کی وہ کافر بنا اور وہ موسیٰ جس کی تربیت فرعون کے محل میں ہوئی وہ اللہ کا نبی بنا تو جو اضلی بد قسمت ہے تو اسے تربیت سے بھی کچھ حاصل نہیں ہوتا تعلیم سے بھی کچھ حاصل نہیں ہوتا اس لیے ہر ایسے شخص سے بدگمانی نہیں کرنی چاہیے جس کی اولاد نافرمان ہو جس کی اولاد بد اخلاق ہو جس کی اولاد بے دین ہو ہر شخص سے بدگمانی نہیں کرنی چاہیے کہ اس کے ماں باپ نے توجہ نہیں دی ہوگی بعض ایسے بدبخت بھی ہوتے ہیں کہ والدین کی توجہ کے باوجود والدین کے گریا و زاری کے باوجود والدین کے چیخنے چلانے کے باوجود ان پر کچھ اثر ہی نہیں ہوتا تو اس لیے مناسب نہیں ہے کہ ہم ہر ایسے شخص سے بدگمانی رکھنا شروع کر دیں جس کی اولاد نیک نہ ہو اور ہم یہ سمجھیں کہ اس کے والدین بھی ایسی ہوں گے جیسے یہ ہے اس لیے کہ بعض اوقات چوروں اور ڈاکوؤں کے گھر میں اللہ پاک امین اور عابد و زاہد پیدا کر دیتا ہے اور بعض اوقات صوفیوں اور مولویوں کے گھر میں چور اور ڈاکو پیدا ہو جاتے ہیں ایسا بھی ہوتا ہے مدارس میں ہم نے دیکھا بے شمار ایسے طالب علم آتے ہیں کہ جن کا کوئی خاندانی پس منظر نہیں ہوتا والد کاشتکار ہے مزدور ہے نائی ہے کمار ہے جلاہا ہے بلکہ ہو سکتا ہے کہ والد قاتل ہو چور ہو ڈاکو ہو لیکن اللہ پاک نے اولاد کو بڑا نیک بنا دیا بعض ایسی ایسی مثالیں میں نام نہیں لے سکتا کہ کتنے بڑے بڑے قاتل اور چور اور ڈاکو کہ اللہ پاک نے ان کی اولاد کو حافظ اور عالم بنا دیا گزشتہ دنوں میں نے ایک بچے کا ذکر کیا تھا کسی دن موقع ہوا تو انشاءاللہ اس کو آپ کے سامنے بھی لائیں گے قرآن کریم کا وہ زندہ موجزہ ہے قرآن کمپیوٹر ہم نے اپنی ویب سائٹ پر بھی اس کی حفظ قرآن میں جو مہارت ہے اس کا پروگرام لگایا ہوا ہے لیکن اس کا باپ وہ عام ٹیکسی ڈرائیور ہے اور اللہ نے اس بچے کو ایسی مہارت سے نوازا ہے کہ شاید ہی دنیا میں کسی کو ایسی مہارت ہو اگر ہو تو چند ایک ان مدرسے والوں کا تو دعویٰ ہے یہ ہے کہ ایسا کوئی نہیں لیکن یہ قرآن ہے قرآن. یہ قرآن ہے اور یہ قرآن زندہ معجزہ ہے ہر زمانے میں اس کے اعجاز کے نئے نئے پہلو ظاہر ہوتے ہیں نئے نئے پہلو بلکہ میں نے تو پچھلے دنوں جو کالم لکھا تو اس میں میں نے یہ بھی لکھ دیا کہ ایک زمانے میں قرآن نے چیلنج دیا تھا عرب کے شاعروں ادیبوں اور خطیبوں کو اور اب اللہ پاک نے ایسے حافظ بھی پیدا کر دیے کہ کمپیوٹر کا دور ہے تو وہ چیلنج دے رہے کمپیوٹر کو یعنی ایسے بچے بھی کہ جنہوں نے کمپیوٹر کو شکست دی وہی اعت کریمہ کمپیوٹر سے بھی پوچھی گئی بچے سے بھی پوچھی گئی بچے نے پہلے جواب دے دیا اور کمپیوٹر نے بعد میں جواب دیا تو میں نے جب یہ لکھا اس پر کالم اور پھر ہم نے پروگرام اس میں دیا تو کئی جگہ سے فون آئے اور لوگوں نے رابطے کیے کہ صرف آپ ہی کے پاس ایسا بچہ موجود نہیں ہے ہمارے پاس بھی ایسے بچے موجود ہیں تو آج جب تو یہ کہ امریکہ سے فون آیا امریکہ سے کہ یہ جس قسم کا حافظ آپ نے تیار کیا ہے اس قسم کے حافظ ہم نے امریکہ میں تیار کیے ہیں آپ نے تو پاکستان میں تیار کیا ہے یہاں تو مدارس ہیں ایک فزا ہے قرآن کے پڑھنے پڑھانے کی وہاں تو فضا نہیں ہے اور وہاں کے بچے سختی اور زیادہ محنت برداشت نہیں کر سکتے لیکن انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس بھی ایسے بچے ہیں اللہ اکبر سوارج یہ کر رہا تھا کہ بھائی نیک اولاد بہت بڑی نعمت ہے بلکہ میری نظر میں والدین کے لیے دنیا کی سب سے بڑی نعمت نیک اولاد ہے سب سے بڑی نعمت اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں نہ گاڑی نہ مکان نہ کاروبار نہ دکان نہ فیکٹری نہ بینک بیلنس کوئی نعمت نہیں اس نعمت کے مقابلے میں مگر ایسا ہو سکتا ہے کہ اچھوں کے گھر میں برے پیدا ہو جائے اور بروں کے گھر میں اچھے پیدا ہو جائے ایسا ہو سکتا ہے نو علی اسلام کے گھر میں چنآ پیدا ہو جائے اور آزر کے گھر میں اللہ کا خلیل ابراہیم پیدا ہو جائے ایسا ہو سکتا ہے لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ تربیت بے فائدہ چیز ہے تربیت کی کوئی اہمیت نہیں یہ غلط ہے تربیت کی اپنی جگہ اہمیت ہے ہمارے آتا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ باپ اپنی اولاد کو جو کچھ دیتا ہے ان میں سے سب سے اچھی چیز وہ اچھی تربیت اور کہنے والے نے کہا فلول مربی ماں ارف تو ربی اگر میرا مربی نہ ہوتا تربیت کرنے والا نہ ہوتا تو میں تو اپنے رب کو بھی نہ پہچان سکتا یہ تو کسی کی تربیت کا اثر ہے کسی پر باپ کی تربیت کا اثر اور کسی پر ماں کی تربیت کا اثر اور کسی پر استاد کی تربیت کا اثر ہاں اللہ پاک نے ایک شخصیت ایسی ہے جس کو ہر کسی کی تربیت سے بے نیاز رکھا اور پھر کمال بھی ایسا دے دیا کہ جہاں تک کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا اور وہ ہیں ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ باپ کی تربیت نہ ماں کی تربیت نہ دادا کی تربیت نہ چچا کی تربیت براہ راست رب کی تربیت اللہ نے براہ راست تربیت فرمائی تو بھائی تربیت کوئی بے فائدہ چیز نہیں ہے سب سے اچھی چیز آقا نے فرمایا کہ والدین جو اپنی اولاد کو دیتے ہیں تو وہ نیک تربیت ہے تو ہمارا فرض ہے ہم اولاد کی اچھی تربیت کریں اپنی حد تک جان لڑا دیں خون جلا دیں جو کچھ ہو سکتا ہے وہ کریں لیکن رب کا ارادہ ہمارے ارادوں پر غالب ہے اگر رب کا ارادہ نہیں ہے کسی کو بنانے کا تو ہم پتھر کو ہیرا نہیں بنا سکتے ہم شیطان کو انسان نہیں بنا سکتے ہیں بعض تربیت کے باوجود بھی بگڑ جاتے ہیں تو بہرحال سامری کا ذکر کر رہا تھا کہ سامری یہ اپنی قوم کے مزاج کو جانتا تھا ان کی کمزوریوں کو جانتا تھا تو سامری نے ان کے زیورات سے بچھڑا بنایا جس میں سے آواز نکلتی تھی اور لوگوں سے کہا کہ تمہارا رب تو یہ ہے موسا خام خاں بٹکتا پھر رہا ہے اور قوم نے فوری طور پر اس کی پرستی شروع کر دی غیر عرض کیا نا کہ مستقل مزاج نہیں تھے تز تھا تہجر تھا یقین نہیں تھا سب ہی نظر رکھتے تھے بس اس کو دیکھا سونے چاندی سے بنے ہوئے ایک بچھڑے کو اور اس میں سے آواز نکلتی تھی تو انہوں نے اس کی پوجا پاٹ شروع کر دی اس کے بعد کیا ہوا اصل تو یہ ہوا کہ موسا علیہ اسلام واپس آئے اور پھر انہوں نے سمجھایا لیکن اللہ نے موسا علیہ اسلام کے واپس آنے کا ذکر بعد میں کیا ہے اور اس واپسی کے بعد جو واقعہ پیش آیا اس کو اللہ نے پہلے ذکر کر دیا ڈبل ایسا قرآن کریم میں بعض اوقات ہوتا ہے اللہ نہیں چاہتے کہ قرآن کس سے کہانی کی کتاب بن جائے کہ لوگ ترتیب سے پڑے جیسے ناول نگار اور کہانی لکھنے والے بعض اوقات دلچسپی برقرار رکھنے کے لیے قسطوں میں لکھتے ہیں اور لوگوں کو اگلی قسط کا انتظار رہتا ہے پتنی کیا ہوگا اگلی قسط میں ہوتا اگلی قسط میں بھی کچھ نہیں ہے ڈرامے ہوتا ہے لیکن انتظار رہتا ہے پتنی اگلی قسط میں کیا ہوگا ایسے موڑ پر کہانی ختم کرتے ہیں تاکہ اگلی قسط کا ان کو انتظار رہے اور یہ رسالہ اخبار خریدے مقصد یہ ہوتا ہے تو اللہ پاک جو ہے وہ ترتیب سے قصے کو بیان نہیں کرتے خود ترتیب کو توڑ دیتے ہیں بعض اوقات اور اتنا ہی حصہ نقل کرتے ہیں جو عبرت کے لیے کافی ہو تو موس علیہ اسلام کی واپسی کے بعد جو واقعہ پیش آیا اللہ پاک نے اس کو اس کا کچھ حصہ پہلے ذکر فرما دیا جو ایٹ کریمہ ہم نے خطبہ میں پڑھی ایٹ نمبر ایک سو انچاس ملم سقطوا في ايديهم بر او انهم قد ضلوا جب ادم ہوئے اور دیکھا کہ ہم تو بڑی گمراہی نے پڑ گئے۔ قالوا कहने लगे لئن لم يرحمنا ربنا اگر ہم پر ہمارے رب نے رحم نہ کیا مغفر لنا اور ہمیں معاف نہ کیا لنكون من الخاسرين تو ہم تو بالکل گئے گزرے ہو گئے۔ یہ انہوں نے کہا بنی اسرائیل نے میں نے ارض کیا کہ یہ بات انہوں نے بعد میں کہی تھی جب موسا علیہ السلام آئے اور انہیں ڈاڈ ڈاوٹ کی سمجھایا, تب انہوں نے یہ کہا آگے اللہ نے موسا علیہ السلام کی واپسی کا ذکر کیا بلا رج اموسا قومی غزبان اصیفہ جب موسا آئے اپنی قوم کی طرف غصے میں اور غم زدہ سخت غصہ اور سخت غم فرمایا کہلفت من بعدی تم نے میرے پیچھے بہت بری حرکت کی ہے موسا علیہ اسلام چھوٹے تھے ہارون علی اسلام بڑے اور دونوں کا مزاج مختلف ہارون علی اسلام بڑے حلیم التبا بڑی نرم طبیعت کے مالک اور موسا علیہ السلام سراپت جلال موسیٰ علیہ اسلام کا جلال تو بڑا مشہور ہے بچپن ہی سے جلالی تھے نوعمری ہی کے زمانے میں وہ جو قبطی کو ایک تھپڑ مارا تو اس کو چلتا کر دیا زندگی ہی سے چلتا کر دیا تو موس علیہ السلام نے جب اپنی آنکھوں سے دیکھا جب واپس آئے تو دیکھا کہ سارے کے سارے بت کے سامنے جکے ہوئے تھے تو سخت غصہ اور سخت غم تم ربکم کیا تم کیا نے اپنے رب کا حکم آنے سے پہلے جلدی کی میرا انتظار بھی نے کیا میں گیا تھا تمہارے لیے کتاب ہدایت لینے زندگی کا منشور اور دستور لینے گیا تھا اللہ کے احکام لینے گیا تھا تم نے اس کا انتظار میں کیا اور فوری طور پر بچھڑے کی عبادت شروع کر دی موس علیہ السلام کو خیال ہوا کہ شاید میرے بھائی نے ان کو شرک سے روکنے میں کتاہی کی ہے بچھڑے کی عبادت سے روکنے میں سستی کی ہے مداحلت کی ہے یہ خیال ہوا اس نے سمجھانے کا حق ادا نہیں کیا چنانچہ موسا علیہ اسلام نے توحید کی غیرت میں آ کر بڑے بھائی کا بھی لحاظ نہ کیا اللہ اکبر یہ توحید کی غیرت تھی مسا اسلام نے اپنے بھائی کا سر بھی پکڑ لیا اور دوسری جگہ آتا ہے کہ داڑھی بھی پکڑ لی بعض تو کہتے کہ داڑھی پر ہاتھ رکھا یوں اور بعض کہتے پکڑ لی داڑھی بھی اور سر بھی پکڑ لیا کیا ہوا کیا تم ان کو روک نہیں سکے شرک سے اب یہاں پر کسی کو شکال ہو سکتا ہے کہ اپنے بڑے بھائی کے ساتھ یہ سخت رویہ دھاڑی پکڑی اور سر کے بال پکڑے یہ کیسے جائز ہے مگر یاد رکھیے کہ موسا علیہ اسلام نے جو کچھ کیا وہ اپنی ذات کے لیے نہیں بلکہ توحید کی خیرت میں آ کر اللہ کے لیے یہ سوچا کہ میرے بھائی نے کوتا ہی کی ہے اور عمر کے اعتبار سے یقیناً ہارون علی اسلام بڑے تھے لیکن مقام مرتبے اور علم کے اعتبار سے موسیٰ علیہ السلام بڑے تھے اور ہارون علیہ السلام کو اللہ پاک نے جو نبوت عطا فرمائی تھی تو وہ تھے موسی علیہ السلام کی دعا ہی کے نتیجے اللہ سے دعا کی تھی رب اشرح لي صدري ويسر لي امري محله العقدۃ من لسانی يفقهوا قولي بجعل لي وزيرا من اهلي اعلی اہل میرے اہل و ہی میں سے میرا ایک وزیر بنا دے معاون بنا دے کس کو ہارون اخش قد به اذری ہارون کے ذریعے سے الہ میری کمر کو مضبوط کر دے میں اکیلا ہوں تو ہارون کو بھی نبت دے دے ہم دو بھائی ہو جائیں گے تو تیرے دین کی دعوت کا حق ادا کریں تو موسا اسلام اگر کی عمر کے اعتبار سے بڑے مگر علم عمل مقام اور مرتبے کے اعتبار سے وہ عمر کے اعتبار سے چھوٹے مگر علم کے اعتبار سے اور مقام اور مرتبے کے اعتبار سے بڑے تو غیرت میں آ کر اور غصے میں آ کر بھائی کو پکڑ لیا اللہ اکبر یہ موسا علیہ السلام کا اجتہاد تھا توجہ فرمائیے یہ موسا علیہ السلام کا اجتہاد تھا اجتہاد کیا کہ میرے بھائی سے غلطی ہوئی ہے روک ٹوک میں میرے بھائی سے غلطی ہوئی ہے اگر یہ نہ کرتا سستی نہ کرتا تو یہ قوم شرک نہ کرتی یہ موسا علیہ السلام کا اجتہاد تھا اجتہاد ذاتی سوچ لیکن موسا علیہ السلام کا جو اجتہاد تھا وہ واقعے کے مطابق نہیں تھا واقعے میں تو یہ تھا کہ ہارون علیہ اسلام نے اپنی قوم کو شرک سے روکنے میں حد کر دی لیکن قوم بازی نہیں آئی قوم سمجھی نہیں میں کیا کہنا چاہتا ہوں موسا علیہ اسلام کا یہ ذاتی اجتہاد کہ میرے بھائی سے روک ٹوک میں کتاہی ہوئی لیکن یہ اجتہاد واقعے کے اور حقیقت کے مطابق نہیں تھا حس تھانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جب اللہ کے نبی کے اجتہاد کا واقع کے مطابق ہونا ضروری نہیں تو کسی دوسرے کے اجتہاد کے بارے میں یہ سوچنا کہ وہ یقیناً واقع اور حقیقت کے مطابق ہوگا یہ غلط ہے اجتہاد درست بھی ہو سکتا ہے اور اجتہاد غلط بھی ہو سکتا ہے اگر نبی اپنے اجتہاد میں غلطی کر سکتا ہے تو غیر نبی بطری کے اولا اپنے اجتہاد میں غلطی کر سکتا ہے اللہ اکبر و الکل الباحا وقری تختیاں جو لے کر آئے تھے تورات کی تختیاں وہ ایک طرف رکھ لی اور اپنے بھائی کے سر کو پکڑ کر اپنی طرف کھینچنے لگے یہاں ایک بات تو یہ سمجھ لیں ابن عباس رضی اللہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یرحم اللہ موسا علیہ سلم کل مخبر اللہ موسا پر رحم کرے آنکھوں سے جو دیکھنے کا مقام ہے آنکھوں سے دیکھنے سے جو اثر ہوتا ہے وہ صرف خبر کے سننے سے اثر نہیں ہوتا یا فرما رہے ہیں حضور اللہ موسا پر رحم کرے فرمایا کہ آخنے سے دیکھنے سے انسان پر جتنا اثر ہوتا ہے صرف کانوں سے سننے سے اتنا اثر نہیں ہوتا جب موسا علیہ اللہ تور پر تھے تو اللہ نے خبر دے دی کہ موسیٰ تیرے آنے کے بعد تیری قوم گمراہی کے راستے پر چل پڑی خبر دے دی تھی لیکن اس وقت اتنا غصہ نہیں آیا لیکن جب اپنی آنکھوں سے دیکھا قوم کو بچھڑے کے سامنے جھکے ہوئے تو اب تو تیش سے چہرہ سرک ہو گیا تو آکا فرمارے کہ کانوں سے سننے کا وہ اثر نہیں ہوتا اور اس کی وہ اہمیت نہیں جو آنکھوں سے دیکھنے کی ہے بہت سے لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہاں سن لیا سن لیا با. ارے نہیں بھی دیکھو بھی تو صحیح دیکھو دیکھنے کا اثر کچھ اور ہوتا ہے جب اپنی آنکھوں سے دیکھے اس کا اثر کچھ اور اللہ اکبر ہمارے درمیان اور نبی کے درمیان ویسے تو بے شمار اعتبار سے فرق ہے لیکن ایک فرق یہ بھی ہے کہ نبی نے بعض چیزوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا اور ہم نے صرف سنا ہے اللہ نے مہراج کی شب بلا کر بہت سی چیزیں دکھا دی جو غیب کی چیزیں تھی دکھا دی اور ہم صرف سن, سن رکھے ہے ہم نے تو جو دیکھنے کا مقام وہ سننے کا نہیں ہے بہرحال ایک بات تو یہ اس حوالے سے عرض کرنی تھی دوسری بات یہ کہ بعض لوگوں نے یہ کہا کیا علیہ اسلام نے تختیاں پھینک دی وا پھینک دی یہ تو بے ادبی ہے یاد رکھیے قرآن سے جو ثابت ہوتا ہے وہ تختیوں کو ڈالنا تختیوں کو رکھنا ثابت ہوتا ہے پھینکنا توڑنا یہ قرآن سے ثابت نہیں ہوتا البتہ تورات سے یہ ثابت ہوتا ہے تورات کے سختیاں ٹوٹ گئے گویا کہ ایسی پھینکی کہ تختیاں ٹوٹ گئے اللہ اکبر تو تورات سے بے ادبی کا پہلو نکلتا ہے خود تورات سے لیکن قرآن سے بے ادبی کا پہلو نہیں نکلتا پھر یہ کہ تورات سے یہ ثابت ہوتا ہے تورات یہ کہتی ہے معذ اللہ کہ حضرت ہارون علی السلام بت پرستی کے بانی تھے قرآن کہتا ہے نہیں انہوں نے اپنی قوم کو حت الانکان بت پرستی سے روکنے کی کوشش کی لیکن بدبخت قوم سمجھی نہیں۔ ما القل الواها ما اخذ براس اخيه يذره اليه تختیاں ڈال دیں اور اپنے بھائی کے سر کو پکڑ کر اپنی طرف کھینچنے لگے قال ابن امما ان القوم استعفوني کہتے ہارون علیہ السلام نے مادری شفقت کو مادری محبت کو دل میں اچاگر کرنے کے لیے ابھارنے کے لیے فرمایا اے میری ماں کے بیٹے اے میری ماں کے بیٹے اے میرے ماں زاد میری قوم نے مجھے بے حقیقت سمجھا اور قریب تھا کہ یہ لوگ مجھے قتل کر دیتے میں نے کوشش کی ان کو سمجھانے کی لیکن انہوں نے ایک تو مجھے کمزور سمجھا دوسرے میرے قتل کرنے کے در ہو گئے فلا کشمت لہذا میرے اوپر دشمنوں کو نہ ہنسائیے بلا مع القوم الظالمین اور مجھے اس ظالم قوم میں شمار نہ کیجیے میں ظالم نہیں ہوں میں شرک کرنے والا نہیں ہے تو علیہ السلام کو تنبیہ ہوئی کہ مجھ سے زیادتی ہو گئی میرے بھائی نے تو کوئی کوتا ہی نہیں کی ہے تو اب اللہ سے دعا کی اور دعا دونوں کے لیے اپنے لیے بھی اور بھائی کے لیے بھی بھائی کی دل جوئی کے لیے قال رب فرلی ولی اخی ارض کیا اے رب مجھے معاف کر دے اور میرے بھائی کو بھی معاف کر دے مجھے تو معاف کر دے کہ میں نے اپنے بھائی کے ساتھ زیادتی کی ہے میرے بھائی کو معاف کر دے اگر اس سے فریضہ تبلیغ میں کچھ کتا ہی ہوئی ہے وہ ادنا کی رحمتی کا اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل فرما لے وہ انت ار اور تو رحم کرنے والوں میں سے سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے اس دنیا میں رحم کرنے والے تو بے شمار جانور بھی رحم کرتا ہے اپنے بچوں پر جانور بھی رحم کرتا ہے پرندے بھی رحم کرتے ہیں اور انسان بھی اپنے بچوں پر اور انسانوں پر رحم کرتا ہے لیکن اس کائنات میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا وہ اللہ ہے بے شک وہ لوگ جن بچھڑے کو معبود بنا لیا ان کو ان کے رب کی طرف سے غضب پہنچے گا اور دنیا کی زندگی میں ضلعت کا نَجْزِ مفترین اور ہم افطرا کرنے والوں کو ہم گڑنے والوں کو یوں ہی سزا دیا کرتے ہیں تو جو بھی گھڑنے والا دین میں نئی بات گھڑنے والا وہ اللہ کے غذب کا مستحق ہے اور وہ ذلت کا مستحق ہے جو بھی دین میں کوئی نئی بات گھڑتا ہے یا کوئی بدعت نکالتا ہے